السلام علیکم جی وعلیکم السلام چاند گہن جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت اس کی شرعی حیثیت تو نہیں ہے چاند گہن سورج گہن پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں جب نمازیں کسوف کہلاتی ہے لیکن یہ لوگوں کے اپنے تجربے تو ہو سکتے ہیں کہ چاند گہن میں کوئی حاملہ عورت کوئی سبزی کاٹے یا کچھ کرے تو کہتے ہیں اس کے بچے کے ہونٹ پر وہ اکٹھا جاتا ہے وغیرہ یہ کچھ ذاتی تجربے تو لوگوں کو ہو سکتے ہیں شرم ایسا کوئی معاملہ اور مسئلہ نہیں